اب چکھو بدلا اس کا کہ تم اپنی اس دن کی حاضری بھولے تھے ہم نے تمہیں چھوڑ دیا اب ہمیشہ کا عذاب چکھو اپنی کیے کا بدلا